اللهم اذن للمصطفى وعلى اله واصحابه كل صدق بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تطهموا فيدهنوا بالله صدق الله مولا العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وما لا انتقوا يرسلون على النبي يا ايها الذين امنوا سل موتو والسلام سی یا رسول لوگ آلک واب یا سی یا حبیب بلو سامنے سلام ہم آج اس کی دعا ہے کادرے متل جل جلال بارگاہ کتنا میں ہر شخص کتنے تو اپنی رحمت پناہ تا تھا مال دوستان خاندان سمت زندگی اسلام والی رحمت والی بہت ایمان والی اتافا معلو اس بےبل دلاقے کے اندر دردن برادر محمد, محمد شیر افضل صاحب حاضری ہوئی جنہ اہل خانہ اس اسی جلسے د بارگاہ نظرا پیش کرنے ہون دا سامان بناو اتوں نماز اثر دا وقت بھی جلدی آ رہا ہے اور موسم چ جناب دیکھ رہا ہے وہ. جناب اس مختصر وقت دے اندر نہ درو نہ آپ قیمتی گلیں سنا چاہتا دے ج اللہ تعالی دے مخلوق دے اندر کائنات دے اندر دنیا دے اندر سب تو قیمتی شاید تھی ایمان محفوظ ہو جائے گا محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ اس مبارک مہینے شہادت سید نہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نسبت دے نسبت ہے میں اس وقت کوئی کربلا شریف دا واقعہ کسا سناوست نہیں ہوا میرا مقصد جناب دوڑے بڑھائی سنا کے لونا اہل بیت کرام دی توہین اور بےزتی ہوں او کسے واقع اہل سنت و دے مذہب دے اندر جائے جائے إس واسطے ناجائز نہیں جس طرح ذاکران تو دے ہو اگر اس طرح اہل دی کی کیتی گئی تے دوست کہ کسی بھی توہین اپنے دوست مٹی دے کے اگا لیا اور دشمن دا کام یہ کہ وہ جتنے بھی بیٹھے وہی قصہ گو جائے جتی تو اپنے یہ دشمن کا در دوست خود سمجھدار ہو اگر کسی بندے کی بےزتی توہین ہو دشمن کرے جا سجن ہو بیٹھے گا گل ٹورے گا نہیں اگر کسی نے جڑا دشمن ہوا نا وہ جان کے خود شروع کر کے بیٹھ جائے کی خیال ہے تھوڑا ایوی منگایا کہ نہیں منگا و دشمن بیان کر رہا ہے یا سجن بیان کر کرام کی توحیل یزیز ہوں دوست جہے ہیں وہ مٹی پہ کر کے حجت السلام امام فضالی اللہ علیہ غزالی امام اہل سنت فاضل کر بلا گزالی سامنے ہوں جگ دشمن وہ ہر سال نمک نم الفاظ کچھ اپنے طرف رلا کچھ تاریخ میں پاک خیمیا کے رو رو کے باہر نکلیاں ہو گئی والے پہ بہت باللہ میں دوپٹے اٹنے پھردیاں نے پھر جناب اس رنگ دے اندر جیان کرتا ہے ایماندار دسو اہل بہت نویل دل کیا دشمن کے سجن کی دے کہ دشمن ان واقعات اچھالے گا اور دو سو اس واقعات مٹی پاگ گا بالخصوص جب وہ واقعات نہیں اور حقائق کچھ اور صرف رپیہ کما والے بندے کا کم ہو سکتا لیکن بیجر کم نہیں ہو سکتا انہیں ہمیشہ گزارے بیان کرے گا مگر انہاں واقعات سارا ہلات ادھر بڑھے گا اس واسطے میں وہ کچھ بیان کروں گا جن کے کام پہ رام کا دل مبارک خوش ہو کوئی نمبر دو میں رواوڑا نہیں تازہ کرنا کیونکہ غم تازہ کرنا تو رواونا شریعت رسول چار کسے بھی کائنات کی عظیم تو عظیم شخصیت دے واسطے غم دا اظہار کرنا جان کے ویر پا ریڑے بنا توڑے دو مائی پڑنے جنہ اگلے کاستفا جائز ہوا خدا واسطے جائز نہیں کیوں اس واسطے غم اپنے Na, جو شخصیت جی مسلمانوں کی ویسے جنت ہی بنتی جناب نے جیسی جنت گیم جنت مقام ہے جب اس دنیا کے خوف گم آزاد جہان تو چھٹ جہا بندہ جنت جا پہ اصا انہ کرنا ہے یا سنیا کسی ولی اللہ کاجدارے بولڈا ہو بابا فرید کا پیر پٹھان دا پیر سیال دا نقش بندیاں سور وردیا روس پاک دا بلکہ بابا فرید کا جشن فرید ہوتا فرید جشنِ جشنِ اور ہو right جشن کیوںیا شادی ایک آدھی شادی ہے اپنے رب جناب اور سر کرنے شادی کرنے ایمان اللہ اللہ ربدلا حسین خدا تھا دل بھی آتا ایمان دسو پاپ حسین نے بابا فری رب ملیا حسین شہید ہوئے عورت اس دن شادی شاشی جس دن عورت ملے تو شادی ہو جس دن رب ملے اس دن رم ہونا چاہیے کم شچے لگ گئے سارے پر سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ میں نے ایک اللہ ہوں کر کے نکلتے جنہ اللہ ایڈا اعلان زندگی کا فرما فرمایا کمان ہی بلکہ ایمان دسو کہ بابا فرید گردیا بارے ظاہر اسلام واسطے قتل کی شہادت نصیب نہیں ہوئی کہ یار نفس کو مار مار کے لیکن سجنوں سلا مولا حسین شہادت اوکے جب لاو کی لڑ ہے واسطے سا فیلان ہے مردہ خیال بھی جب آپ گم کرنا ہے افسوس کرنا ہے پا پوچھنا یہ گم بغیر مردے خیال کرنا پھر اللہ اللہ تعالی اللہ اللہ بارے, بارے فرمایا جنت موت تو بعد ہی لگی ہوتی پڑھ لگ جنت جو کسے رہے ہیں موت تو شہادی گئی ہے رون پڑ کرتے ہیں وہ اسی گل کا کرتے ہیں کہ میری گل دے پین جہے پٹ دے پین کیا اسی گل پٹ پیٹتے ہیں کہ کیوں جنتی جبان دا سردار بڑ بیٹھے جی ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیت اللہ تعالیٰ فرماش نے یہ کہ شہادت تو بعد امام غم کر کے بیٹھا ہو بڑی اللہ فرمان اللہ نے جو اپنے فلنگ شہید اس فلنگ خوش ہوئے جی ہوشاستے انوالا کوئی چگل ہی ہو جہاں ہوئی ہوش خوش خوش جن نہیں ہوئی ساڈیا شرح دیا کتابوں لکھا کسی بھی شخصیت کا رام منا جائگ نہیں سو کرنا جائگ تو کہ ہر سال نو کراضگی جہنم دا سبب اللہ تعالیٰ ہے جا میرے فیصلے سے راضی نہ راضی نہ ہو سبر نہ اللہ کو ہے میں تقدیر بنائی تاکہ تے ہاتھوں جو جا کر جو آئے اسے خوش نہ ہو یعنی دنیا کی تقریر آ گئی ہے پتہ نہیں لگنا چلی گئی آن کا پتہ نہیں اس واسطے تقدیر کے راضی رانا ہر ہر مل یہ تقدی کے رالی ہونا ہر سال رکھ کے پیرو کیا رب ہونا کہ واہ راضی ہوا وقت جی اسلام یہ آخر جائے نا کہ ہر سال اپنے بزرگوں رو شہیدان تے رو افسوس کا اظہار کروہار کرو پھر قبلہ کبلا مطلب صاف اسلام چاہتے ہی نہیں کہ اگوں شہید پیدا ہوں اگوں کو شاشت دا سلسلہ جاری رہے کیوں کہ جب پچھلے رونا ہے اگوں کتے پیدا ہوں ہونا پچھلے سلامی د دے جشن مناؤ گے make... get... خوش ہو خوشی نہ کہ شاہ شیر اللہ تعالی دین دینا اپنے اپنے اسلام کی سربلندی اللہ کی حدت لے جو اس رنگ لوگ سلام پیش کرو گے بچے بچے دل دردر بھی امنگ پیدا ہو جس راہ شہید ہے بارڈر اگلے دن کو فوجی لبنے کا کالے جنڈیا میں سوچنا اسلام کا مقام دی سلامی پورے طریقے کرتی ہوئی سلامی کرتیم عزمت اور کر کے کوئی مولی کوئی پیر کوئی جے کوئی مرو گے دن تھوڑے تھوڑے یہ حکومت ماں دسو جنا مل جنا پیران پیٹھ کے گلا سنگ کہ وہ چھٹی کے بارے نہیں بس دن گنے گئے ہوں ایماندار دسو کہ آپا سا بھی کرتا ہے سلسلہ شہادت ہو گیا سوگ چوہے سلوٹ کسے کافر دے کے اوکے سر سیکن نہیں نہ دے کے حق بولن جو گئے نے قلندر اقبال نہ ہو افسوسا کلنگر اقبال اور مانتا مدد کرنی ہوتی میں جب تسی بلتی ہوئے سوڈا ایک میڈیکل بھی ہوا سی ہاں یہ تو سی اپنی سلوار اتار کے اپنی سرحد ماتمان کرتے وہ تسان ملک دی سرحد کی ہے اسلام سے مجاہد ہوتے ہیں جہا اسلام آوے گا نا شیر بن کے قسم خدا نمبر عزت بچا بچا ساڈے، خلیفہ، غنیر اللہ. اے اے اسلامی لوگ ہیں آپ سرکار کا جب محاصرہ کیا خلیفا سراسرا سلوار سلوار نہیں تھی پہنی سلوار آپ نے محاذے والے دن سلوار اپنے چاد سلوار لڑتے مت میری چادر ہٹ جائے میرا ستر کھل جائے میں تھلے شلوار سلوار پا لو چادر پا تاکہ میری عزت محفوظ رہ جائے یہ ہو گے جی قوم کی عزت نی ہوگا چھپائی بے لیے چھپانی ہاں خاص جہاں کا پالے دن تو رادے ہی رپیے لین لو ہاں جی دسو فوج نہ ملے تو کسی فوجی بننا اچھا اچھا بارڈر کا کوئی خیال نہیں سجنا خاطر لڑا ہو دین ایمان کو خاطر لڑا ہو سڈا کلندر جا نبی نبی اقبال فرمانڈ شہادت کسوت مطلوب شہادت ہے مقصود مطلوب مومن بالا قابلیت نقش ستائی سمجھ لی ائی تھی پر صورت یہ طور پر میں اس جڑی امت مسل ہوگی جنہ دینی کرے کہ سنا دان کھلو رہے ہیں انہا موکرن, انہا بڑا بنا چھ تعلیم بڑا بنا چیز نے دہشت گردی قربانیاں عزت افسوس دے ذکر میں محمد بن خاص مرکے شیر اٹھتے ہیں کہ نے جڑا رنگ اپنایا شہدا تونا نہیں دیا رونا دسوسیا تریقے چنگے جا اللہ قرآن بولو بولو بولو اللہ تعالی نے جو قرآن تعداد اپنایا ہے سانک قرآن کی اپنایا ہوگا تو سبحان اللہ یہ ہر سلسلہ دے اللہ کے رستے دن قتل کیتے گئے بندے مردہ گیان نہ کرا جی گمان نہ کرا جی پل آیا اپنے ڈرس کوئی ہے کوئی پٹاو یہ سنن جذبہ شہادت اگر نہیں اٹھے گا, گا. شہید اللہ نے جڑا فضل کی اس خوش خوش خوشی شہید شہید ہیں اگلے شہید جڑے ہو جائے گئے پچھ لیا انتظار خوش پچھتے ہیں زندگی ایسی پاند ہے جس زندگی نہ کم نہ کھاؤ زندگی بے مزہ کرتی ہے خوف ہو چلو بے خوف ہزار روئیے چاہیے کہ کہ مولا دکھ چھتی جان رولتر اندیا گڈیا بھی ایسا جہاں اصلہ پروف ہوئی کئی لنگ بھی کوئی پتہ نہ ہومانے ڈر ایک زندگی ایمان دسو ایمان میں آلے شہید <سنح> جو شہید ہو گیا کوئی فکر مرضی کوئی خوف ہے انہیں کہہ دیا کٹھا اچھا تین پکش چھ لگا وقت آ بلی بڑے خوش بٹھے چیتی یار <intellectual> امان ہوئے ساڈے ہاتھ چی شہ کہڑی ہے بکر مراثری شبیر اگر پورے قرآن چوپئی بائی دل یہ کر دے کہ دب کرو گے شہیدے پاؤ شہیدان شہید میں اس میں شادیاں بند کرو کٹو قرآن دکھاؤ کوئی نہیں جیڑی قوم بچاری آپ کا ہی ہو سمجھ آئی جی قربانی وہ پچھلے متھا دیا اکل جو مال آؤ چنگے رہو آپ تو پرانے پاپ بولو بولو بولو پاک دے دل دلچسپ ایک دل لگی مومن سب کا امت ساب کا امت حبیب نجار سنے کوئی آلے آلے رسول رسول نید. نید. ترخان ترخان نبیا حمایت اللہ قوم آر. نے چڑھ گئے آندر کٹ جان نکلی جان نکلی رنگ اس مرن تو بعد بھی بول ہیں جی جی میں چشتی مندے نہیں دے میں کیا جی تے رنگ والے جڑے غیرت بن گئے باقی باقی رب کے بندے ہیں جی بولو سبحان اللہ یا غفر ربی وجعلنی من بولتے پچھلیش میری قوم پتہ لگ نو اللہ بخش تے عزت والوں بنا چڑیا شالا دعا جاڑو دوجو نہیں شالہ زندہ شالا یہ ہے ہے زندہ زندہ سمجھ رہے حسین میں شہدوں سد کے جا اللہ سونے لاؤ شہید سات لو دا دماغ پچھلیا واسطے بیا ہے کدھر پتا لگ جاتا مینو اللہ بخش نالے عزت والے وجہ مکرمی عزت والوں کے برابر چلے اور سجنا ہوں سب امت متا شہید اے ملک دے شہادت تو بعد پیافدہ میرے پاپ حسین دا ہر ساتھی شہادت تو بعد یہ آخر انہیں کیوں رو پتہ لگ جا سانت کنتی ہے کربلا تا کربلا لاؤ لگا فرمائی تا پیر باہو بولیا ہے بولی سمجھ آ جائے گی سلطان باؤ سرکار دیولی پیر باؤ فرمے سوئی حسین علی دردے زمیر جگا شا یار جن کو شبو شتوڑیاں بند ہی رکھا جی یہ بند رکھو دل کھول کرخر والی شاید کو فخر تنازعی شاید کو نہیں رہی یہ ہوں جی گٹر چ مرے ہوتے نا وہ وہ بھی آئی چار گلو سائنس نے سارے دور تو دور کر کے ساڑی ارشا تباہ کر دیتی ہے اس واسطے ذرا یہ رکھ روحانی آسمان نا سبحان اللہ اسلام چاہتا ہے ممنو تلواراں باہر رہتا اندر ہے یہ چاہتا ہے औरता थे तलवार औरत अंदर रहन हुसैन बाग तलवार इज्जत बचाव का जज्बा रहना عزت دا جذبہ عزت دا ضرور پیدا کرتا جس عزت دا جذبہ عزت, عزت چھپاوے چھپا چھپا گا نہیں وہ کدی بچا گل ٹھیک ہے تلوار باہر رہے اور اتندر تلوار باہر तलवार क्यों रवे के तलवार पातल नाल, पातेल नाल ते औरत छुपाव जज्बा इज्जत बचाव वाला तेरे अंदर कायम रहे تلوار پھر سید اکبر حسین الہبادی سید اکبر حسین اللہ بادی ایک بڑی دی گل کرتی انہیں آگریز آتا ہے شمشیر و زن کو ڈالیے شمشیر جان دن شمشیر ڈالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے کیوں بھی جی یہاں کی رن تے تلوار باہر آ پھر محمد بن کاشم بنتے خالد بن ولید بنتے بن نال یو پی بنتے کرو الٹ ووسط... کرو کم یہ ٹھنڈا کرو ٹھنڈا ووسط... ہانڈی پکا ہو میری گل یاد رکھنا میں غیرت کے حوالے گا کرنا کہ بے غیرت بندہ ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا غیرت جو نہیں چڑا nice اگر چڑھتا گا نہیں گیا گزرا پھر ساڈے اندر بھی خون دلیا کسی پوچھا بھی تو گا بڑا گزرا انہیں آخیا کدو آ جب کوئی غیر کرتے نا بچا سا اگ بن جائے پسانیا ہونے کے پنگ جائے یہ کردہ جائے <سؤال> میں دی کر کے آنا بزرگ لوگ اس علاقے کا فکیر کھڑی آر محمد بخش مت اللہ علیہ انہاں ایک غیرت دے حوالے گل کی جی جناب جاؤ کیجازت ہوئی تو سناوا آر خری <سؤال> فرماندہ نیر تاری سنگ کتے دا چنگا جو اس شیر کا مطلب سمجھاؤں کیونکہ مطلب جنہ چر میں چر اس شیر کے بارے پورا نہیں فکیر اللہ نے آخر ہے کتا جا بغیر پال کے خدا چور ڈاک ہر والا کھڑی ہوئی کھوتی گوتی کے رسے نو چور ہاتھ ہوں کرتا بڑی دور تک لے جانا کتے گارا نہیں کہ جس سائی کا میں ڈر کر اس سائی کی کھوتی درسے لتافت لتافت بھی کچھ کی کتے گل گوارا کہ غیر بندے دا ہاتھ لگے میرے سائیں کی کھوتی نو बेगैरत है मां बहन जोड़ा मर्जी हाथ लावे नहीं गुस्सा आता कुत्ते आया वो नहीं लड़ता फिर इमान दसो बाकी कुत्ते का संघ बेगैर चंगा होती खावे मां बहन तक नहीं खाता ہو چاہو ہوں انگریز لانسی کافر جیڑے ہے وہ بھی سوچی بالی کڑے سکیران بھی بڑی کڑے سونی کھڑے نے سمجھی کڑے وہ آن کے فکیر بھی آن بغیر چنگا ہے اس کدی مجاہد کدی حسینی لال نہیں نکلتے جیڑی قوم بغیرت بنوے وہ کسم خدا بھی کر کے ہر تھ سکول بازار بسان جہاز پی سی خبر تھانے کی پہ روایا ہاتھ باقی بنتا ہے کہ امام روڈا ہاتھ باقی بڑھتا ہے اصل امام عالی مقام بچا گیا سمجھ آ گئی کوئی نہ اسی سلسلے چ میں گل تھوڑی بتا کے کرتا پھر ہاتی نہیں پھر کہ بن امام مقام بچا گیا اسان گوا گیا فرمائی رو کا بنتا اس سلسلے چ میں گل تھوڑی بتا کے کرنا کر گل سنا لینا سنا وا اپنے بزرگوں کے حوالے بزرگ سنا چائے مجھے فرمان لگے کہ سارے پنڈ کے بندے آتے ہیں کہ یار رکھے ایڈے بے شرم نے کہ جتنے بھی بہن نے پردے کی گل شروع کر مہنوی دے پیڑ دے برا شرم جی بیٹھتے ہیں شرم کی گل شروع کر شرم کی گل پہ کرنا امت کی ماں کی طرفوں گا کر ماں دارے مادر پہ اسلامیہ ماں دارے ملنے جب میں نہ لیا زہر گیا اچھا ادھر اچھا ادھر مینو شرم دی گل بڑی یار میری گل نہیں سب میں گل لگا شرم دیا ہزار بھی کر لگا فاطمہ جناز ان کسی نکڑ ہزار تھی تلاش کرو جی ہندو سکھانے ہر جلسے جائے دورے دمال کھیرے ووٹ لڑے ہر پاس ہوگیا ڈرامے سارا کچھ کرے بھی ہو گیا مسئلہ کرنی بنا سلام میں گھر آستان نے دے علاقے ریتر سرے ہزار سبق لا لبنا کسم خدا بھی کر کے آنا میں آخ ج ریت سورج نیا شرم کے سبق پڑا بے اجازت جل کے گھر میں جبلائی لاتے نہیں جیسے گھر جی دے اندر جس دے کچھ چھت جا انگریز بوے خوش بیٹھی ہوے انواں نہ س خدا بی بی بی دا ناں انواں نہ پھر دا وے اہل بیت دے کرام ਸਾڈی بے جانت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل پے بول سار سی کا پاک دی گل سنپی ان درد جوڑے بھی جنت دیا ہو جیمت بیان کردہ سونا فرما ویل مل سی میرے نوی گھر والوں باقی اوورتانا مقام ہو رہے ہوں سن کسم خدا کر کے تربیت پائیے جے خدا دے دا پاک دے جی کوئی پاک کہنا گھر والیاں حرم پاک دے پاک ن ہون دے برابر ہوں سب کے شرم کرتی سناواں ذرا جرا غیرت مند بیٹھو غیرت گیرت پسند کرنے والے بولے جی مشکات شریف روایت مشکات شریف دے شا سکا فرمایا جدو میرے ہجرے اندر نبی پاپ دفن ہوئے جاج روزہ رسول لا ہے فرمیاں نے جب میرے حجرے نبی پاپ دفن ہوئے بغیر چہرے کے پردے تو اپنے گھر دے ویڑے سہن کو اپنے حجرے فل <تصفيق> ہوئے <تصفيق> <تصفيق> سیکن کیوں پر مایا مل پویا حالانکہ امر برادری بھی ایک بھی کریشی وہ دی بیٹی مبارک وہ بھی نبی پا کے میں مر سا سدی کا وہ بھی ہر وہ بھی دسو رشتے سیشا حضرت کی بھائی حضور پاک سرکار حضرت سیدنا فاروق آزم لگے نا سر او حضور پاک انہوں دے ہوئے تام حضرت سے ادھر بیٹی کی تھانا دا رشتہ یہ ادھر رشتہ دجا رشتہ یہ کہ وہ ماں بیٹا توجہ نہیں فرمائی ادھر یہ رشتہ یہ بات کہ ادھر وہ رشتہ جوڑے رشتے چلانے کی بتا جو جہرا پردا اتریا نا پردے کا جڑا حکم اترا ہے پردے کے حکم دا سبب بھی حضرت عمر بن خطاب دا بولنا بنا پہ پردہ نہیں حضور پاکی بارگاہ کردے نے رسول اللہ میرا جی کردے بندے جڑے رہیں ہی دے سامنے نہ اللہ تعالی قرآن اتار ہالے حکم نہیں آیا تو جما بولانے غیرت ہونی ہزا باوجود او قبر اما ایشا پاک اپنے گھر فرما دیا نے میں محنت کپڑا پا کے جانی عمر تو ہیا مینو ایک مبر چی وی ستا میں گل ویکنگ ہوں دسو ان جو ماوا سن حسین کیوں نہ آپ کیوں نہ حسین آوں نہ چھوٹی چھوٹی گل کیوں نہ دے صحابہ تیار ہو سجڑا سڈا فرما تمے دیڑی ہو جے نہیں دھی ماں तो जाए मां आईशा फाक साडिया भेन भी आखनगिया इवें पर इवें मर्दा तो दूर रही इवें अपने घर च शर्म रही है। رشتے دار بنا سکول پتا ہے جدو قوم کا بچہ دیکھے گا کہ ماں جی ہر تھان کھڑوتی ہر کسی کھڑوتی آ بھی جڑا بھی پیو آتے پیو پہو آتے پروید بھی پیو آتے نیچری بھی پہو آتے ہیں سکھ بھی پیو آتے ہیں جہے پاکستان دستے سارے آتے ہیں بابا مشترکہ بابا سدکے سدکے قربان جاوا عب گل ہندو پیو مسلمانوں کا بھی پیوپاہ مراد پیو پول گیتڑ سن جی کہ جہی سگا گیا سارے آتے ہیں تم میرا پیو اچھا یار تم ایک دسو بھی یار دسو میں لاہوروں بڑا پریشان ہے مسئلے میرے لگتا ہے سیانے بیٹھے میں پریشان ہاں ایک دوبی پیش ہوا مذہبی پیش ہو سڈے پیر برلی منگ گے بھابی ساری ماں محمد ردار دو بتی وڈیریا شیا منگ گے بریلوی منگ گے ہندو وڈیریا مننا یہ سارے کیوں منگو دسو یا پریشانی دسو بھی یہ دیکھ شہ کہڑی ہے کیوں سارے آدھے ساڈا پیوں ہے یار میں بڑے اعتماد گل کی مجھے پتا لگا کہ محسوس ہوا پریشانی دور ہونی ہے خلاسے کھولا جیسے لگے لکھے لکھے چادر چادر اتے پا کسم اس کا میری جان ہے میں مذہبی نہ سونی تو نہ जिधर मैं चंबी सुखी उधर मेरा नाव ले, ले। देने ला ला दी। जी जिड़ा के सारे शिया भी थी, हिंदू भी थी, सिख भी थी, चूडा भी थी, मजूसी भी थी جتھے جتھے جتھے کوئی لگا جے بھائی مانگے توجہ نہیں فرمائے ایمان والا تو نہیں آتا ایمان والا آ کے وہ تھی تیرا تھڈو مطلب کو نہیں پر بار تینوں پیو نہیں بنا سکتا میں بےمان بنا تو تین پیو بناوا ہوں جڑا ہونے تا کر کے مشترکہ پیو بن لیا مشترکہ سجنا سیاشا مانتے گل کرنے لگا سوچنا سی کا روزانہ گالا کرتے مغرب دی نماز سیدہ صدیقہ پاک ہی تو شروع مادر ملت منی کھڑے پوچھنا ایمان دسو ایب کہڑا ہے ادھر خوبی کہڑی ادھر کہا ایبھی پانچ سرکار گھر والے بھی بننا بھی آ ترقی پیو بھی اوش بابا قوم نا وہ بھی آدھا انہیں خطاب کیا علی گڑھ یونیورسٹی کے منڈیا تو کہنے لگا میں اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک ان کی خواتین ان کے ساتھ چھانہ بچانہ نہ بنان میرے کو میرا نام سڑ کے اللہ لگتا ہے یہ دیسی جڑا ہے نا دیسی ولائتی ککڑوں نسا ہے بھی چلیں نساؤں گا کہ تے خیر نسن جوگے ہو ہی نہیں لیکن گل کر بند ہے نا ماسٹر پروفیسر زیرو میٹر تیار کیسنا پچھلے سال بھی ہزار یعنی ماسٹراں نے محنت کر کر کے رات دن دس ہزار بدا ہی آدرا لورا دا اشتہار میرے ہاتھ چیز لودرا بہاول پور ملتان جان داری آئی کھڑی ہاں جی ہاں یعنی ہر ہے نا یار محنت لایا پڑھائی پڑھائی پیارے کوئی مارسا ہے نہیں کدھر خیر تالا گل میری سنو میری گل سنو میری گل سو تھی سیاح بند ہو جی گیسے شو روموتی اپنی پوری محنت اگلے جدو لینا ہے پھر وہ نسد اگلے آدمی جی پورا میٹر کٹی کوئی فرق ہی بالکل کسے پاس فرق یہ پھر ہوں دیکھو یہ جناب ہوگی حکومت ازماو بھی کدھر ہے کہ نہیں کلو ہو رہا ہے پچی فروری دو ہزار سات بروز اتوار یہ ہال اگے ہال دن آنا ہے کہ گزر گیا اس واسطے ایلان کرنا ہو سکتا ہے کوئی اتنے ترقی پسند بیٹھا ہوا کہ کچھ پا کے وہ پیو کا سب صرف سکول سکول دی تے پیو درمان آلی شان بابا اے ہم نے فرمایا اچھا, اچھا, اچھا دوڑ کا افتتاح منظور سرور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودرا جناب سید اصدر شاہ گیلانی اچھا تحصیل یہ افتتاح کر لاہور جناب چاہتا مدرسوں والے بھی یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی یعنی بھی اشتہار جڑا چھپیا اگوں جدرس والے آئے تنظیمارے مدارس والے زندگی کے ہر شوبے میں عورتوں کی کی حوصلہ کہ چھپیا ہاں کیونکہ روڈنا جو ہے محرم قومی زندگی ہر شوق بھی دیکھو ایمان دار دسوش قومی زندگی کا ہر شوبا دوڑ شوبا مرد دوڑی کیوں نہ دوڑے مفتیاں مفتیان دے بھن پیران دو بندی سارے کیونکہ ہوئے تحکوم وہ پھر سارے آدھے تیاری کر پر ایک گل ضرور یاد رکھی ہاؤس نہیں نشانی اپنی ضرور رکھی وابی آوبی آ جب با دوڑ ہودر بریلویاں ادھر شلیاں نکلے گی پتہ لگے نا رل مل جائے پتہ لگے ہوں بریلوی سبق پڑھاو کہ جدو دور ہوگا بچی رسول اللہ مدد کا نارا مار دی تاکہ پتہ لگے دو بندی نہ یا رسول نہ یا حسین صرف یا اللہ مدد باقی سب نس پہ وہ کیونکہ پیو مشترکہ تعلیم مشترکہ حکومت مشترکہ یعنی دوسرے لفظ جہے کم اگریز ہوں اندر ہو جاتے ہیں جہے خدا رسول ہوں اتنے ری پلیٹ میں پلیٹ نہیں کھانی افسوس سنگیوئی مان دسیا جن پڑھ بیبیا ان پڑھا بھی میں چوڑھی بھی مثال جیڑی وہ ہو سکوں تین وہ کریں گے کی کریں گے سچی سچا چوڑی نسن کا نام سن کے تے مارے گی جس خرپے اڑ نار آکی اپنی پوڑی نفا اپنی ماں بھن نفا تو او کیک سچا جاڈا دل آخر وہ جب دن تو سویراؤ صاف پلو جی اتنے میں گل ہی نہیں کرتا جب ہے چلو میں ہوں گا سارے دیسی بندے انپڑھ کوئی بندہ سویرا کے دیکھے کہ یار ذرا اپنی ماں بھن کھا سا روپیہ دس ہزار دیا ہوں ہمارے سچا جاڈا دل آخر وہ جواب دیو تو سویرے ازماؤ یار ایالیاں چلو جی اتنے میں گل ہی نہیں کرتا جب ہے چلو میں ہوں ایک دیسی بندے انپڑھ کوئی بندہ سویرے ویچے کہ یار درا اپنی ماں بھن خاصا روپیہ دس ہزار دونوں مارسی گولی کرے گی ان پڑھ ماں بھنگ اگر وہاں ایل کریے تو سا کرے گی آلہ تعیم یافتہ حکومت آلہ تعلیم یافتہ جہے دا بندوبست سارا کرتے ہیں گریجویٹ اور گریجویٹ اور جہے نسل والے بڑے وہ تعلیم, تعلیم یافتہ تو گریجویٹ پوچھنا پا کے جان تیتی ہزار میدان میں دسو انپڑھ شعور والے ہوئے کہ پڑھے سارے جی بولے اندروں دال کالا کالا ہوئے جا بندہ اس کو خیال رکھنا ان پڑھ چوڑا بھی یہ کام نہ کرے پھر بھی پتر ਸਵੇਰੇ سکول گلن ਦੀ بجائے اچھا نالی تل دئیے کورپے نہ پڑا دئیے اچھا ہوں یہ دسو کیونکہ ذکری میں بولنا امام دسان سیگا بھی پکا مقام دس محرم لانے بھی لاؤں لگ لگ کیوں آ کے سونے حسین حسین بڑا راضی ہوا خوش ہو اور میں پوچھنا ادھر تیتی ہزار لڑکی ہو گھر ٹی وی ہو سبق ہونا مان دسوئی مامے والی مقام کڑیاں نسن ویکنگ ویک کے دعا کر نسن ویگ کے ویخ کے دعا کر کے لانت بھیجیں گے تھا دل کی آ امام حسین کسی کی دگ فر سکتا ہو سکتا پانچ سات دے کوئی دے کے امام راضی کر لو کرسام تیرے ساڈے دے میٹھے پانی کی خوش ہو رہے آپ مالک نے جنت کے تھاڑیا مالک کی تیریا شادیاں پلیت, پلیت پلیت کمائی سی دیکھ گے پر سجنا پارا حسین ہو رہے جنی راضی نہیں ہوا وہ سارے راضی نہیں ہو سکتے راضی وہاں نبی اور اپنے گھر رکھی بنتا گا سبحان سنو سنو سنو سنو آخری گلت نظر میں کھڑو پونے کمل کم جانتا نماز پڑھنی پڑی سوا پانچ تک انشاءاللہ شاء اللہ پڑھنا بجے تک ان شاء اللہ پندرہ بھی منٹا دینا سرکار کر بلالی جو گل بنی ہک تنی میری گلوجوے میں بڑی اچھی گل ہوں کر امام حسین پاک, حسن پاک نے گلت چلنے والے گل ہوں یہ دسو کیا امام عالمی مقام یا اسلام شریعت قرآن حدیث خدا رسول ہاتھ باطل نو ملاون باطل میں تسلیم کفر دے احترام کی اجازت حق ہک باطل کے ساتھ مت لیکن اچھا امام عالی مقام ہاں بیچارے اس قوم دے ملا مقرر جھوٹے کرتاب کسے کہانی والے شیتانے جبکہ جیڑا وقت اس قوم سے جس طرح تعلیم مشترکہ سی حق, حق باطل کو کف رمان اسلام ملاو والی اسی طرح ہوں حکومت نے برملا منصوبہ بنا کے سارا کٹھا کر کے آخر سارے فرقیا پتحاد کرو گیر مذہب جہے ہیں یہودی مذہب عیسائی مذہب سکھ مذہب ہندو مذہب مجوسی مذہب یہ سارے مذہب کا احترام کرو نہ کسے مذہب کرو نہ بھائی سنی نے تو شیعہ مذہب کا احترام مذہب کا احترام انہوں کے وڈیروں کا احترام دا احترام مذہب دا احترام جہے مسلمان ہیں یہ مذہب کا سکھ مذہب دا بھی احترام میں تم پوچھنا سنی مذہب نو. باقی فرقیا گلت مذہب کرو گے کران بولو مسل نے ایک پاسے توہین صحابہ کرا تو سڈے مذہب ہے صحابہ دا احترام ہوں جب یہ کرے آخان گے سنیا کہ دا احترام کرو پھر اصا سنی کیونکہ توجہ اس واسطے کہ اللہ نو مننا بھی نو گوار دوسرے شیطان نو یہ گوارا کہ مینو ہی منو تے خدا ن پر خدا نوارا ہے خود پائی شیتان آزرت صاحب آنے ان پتا شیتانو کہ جب مینو آخے گا حضرت صاحب کبلا صاحب جڑے سجدے کرے گا ہر تصویر میں کافر ادھر مینو سجدے پہ کرنا تیرا سجدہ ہے رب تالا نے تا کر کے جڑا کلما دتا کی فرمایا لا کیا, کیا لا الہ انکار پہلو نفی پہلو لو جھوٹیا کے نفی کار اللہ حق نو لاس اللہ تعالیٰ حق نو ایک کبارا نہیں مننے گا تو اللہ اللہ رب دی بارگاہ نہیں نال جنگ رکھے گا پھر مولا تینو اپنا سنگھی گا ایمان بنتا ہی بات گا ہے کہ میں حق نہ رل جا حق میرے رل جائے کیونکہ پتا ہے میرے جب حق رلے گا حق رہنا ہی نہیں میں سال دینا دشاب ہوں پابے گا آ جا یاری لا لیے بولو بات بات دو دو دھ گارا کرے پیشاب نت دیر خراب ہوتا مینو شرکت گارا ہی نہیں میں بناوا ساری پہلا سب میرے اگے میں اپنے کسے اگے جھکن دینا کر کے ساتھ جلندر اقبال فرمانتا پسند ہے ہے شری شریک ہے شرکت یہ شرکت ہو سکتی نبی پاگ سرکار کو دکھاتے سن کچھ سڈیا رلال ہے سڈیا من لے سڈیات کر لیا کربن تیار ہوں اللہ تعالی چاہتے وہ گل یہ سجنا ادھر مومن ہوں کیونکہ نرم ہو مومن جی کافر ہک والا جی بادر کھ نہیں رب جنگ ہو جائے ہوں کی ہو رہا ہے ادھر فرقوں دا اتحاد کر جسٹر جڑا لا مذہب تارے کر کے ٹھیک بالکل سارے ہندو بھی ٹھیک تو سکھ بھی ٹھیک چوڑے بھی ٹھیک مذہب سارا اسلام ہوں تو بابا جی پر ملا تے ملک چاہو سارے ملے بار روز نامہ جمع مبارک لاہور انی جنوری دو ہزار سات ہوں مشایا جی کہ بیٹھے دیوبندی حنیف جالتری ملتان دا خیر المدارت مدرتے جنوب میں نشر مدارت یہ بیٹھا جی دتا دربار کا ستیب مخصور اے بیٹھا جی نیال شیزا یہ بیٹھا جی بابیا جن خیر بخلے دن جی کرتے ہیں ابدل خبی جنو غیر مخلد آنے نے اے او آزاد کا الدین شفیق مدنی سارا ٹولہ کٹھا ہو کے آ بیٹھا جی یہ تو آ بھی پور پانچ ہوں جناب کچھ تعلیم سکول جینے ہے لا مذہب سکول کے سارے راضی نے چوڑے سب کٹے کٹھے ہو کے تو پھر کیتا کیتا کہ ہم ایک پھر پھر نہ سنو اپنے وزیر دی سنو تقریر ہو سکے فوری طور پر حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ ایسا لٹریچر جو پھر کواری کو ہوا دے اس کے لکھنے والے پرنٹ کرنے والے شائع کرنے والے اور فروخت کرنے والے کے خلاف سلا مقرر کرنے والی جہا جا کسے باطل خلاف بولتا کتاب لکھا ہے چھپیا ہے چھاپن والے لکھن والے ویچن والے سب آتا ایمان دسونا تو یہ چاہیے سر بھی جب کوفرے جھوٹے باطل <misterisation> وہ کتاب ختم کہ حق بھی ختم ہو جاوے جائے جی پاب نہ رہے تو دھونے کٹھے تو پھر کی اس بولتا حکومت نے ایسا بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فرقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بن رہا تھا اگلا غور گور ہم نے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے نہ صرف مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضہ دوسرے مذاہب اچھا ہوں دسو ہر باطل ہر جرم ہر برائی ہر کفر خلاف بولنے والی سب تو ویڈی کتاب کہ اللہ کا مل کے ایک ہی بیٹھے حکومت تعلیم کتنے تک لایا کہ کتاباں چکو یعنی وہابیاں دیاں چکی چڑ جنیت دے خلاف تے سنیت دیا چیٹ فتاوا ردلیا گیا اتنے بریا پہ چڈو قرآن جتھے جی قرآن بولتا نا یہودیاں خلاف عیسائیاں دے خلاف مشرقان دے خلاف کافر pues دے خلاف باطل والوں دے خلاف آیا لٹری چل ہے چی ماں دسو قرآن بدلن دا کام یزید بھی نہیں یہ کام تو انہیں نہیں سوچا یہ تے پروفیسر شکل ماسٹر یہ تعلیم یافتہ دبکہ کٹے ہو کے پیوک کر کے یاد ہوتا جی لکھا ہے سب ختم کرو ساتوں سے قرآن پہ جگہ ہے رون دے آلے دے نال دسو اے وقت ہوں ساڈے تے آیا یا حسین باغ آیا اور سنو میں ضلع ضلع شاہوال گیا پرسوں چوتھ پر ضلع شاہ اتے حکومت دی طرفوں اے بینر لکے کھڑے Knenelle, تعبان تعبان خ... آج کے اس ہم اجتماع اقدما کی رکاچن رکاچن خان محمد حاصل کریں آپ میرے فون نمبر صفر تین سٹھ چوہتر پچوجا نو سو بائیس مفتی محمد فضل احمد جستی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں کرونا یہو جہ بے گیرت یاری نہ خدا मुर्गे मु यारा साग एक एक की पई है सरोना تلے بھی بنی کھادی دی کسم کر گیا نڑی فرما شرمی دے. ساگ سرو کا چمیری روزی کلندرے ہو بال فرما ہے تیری خا تو خیال فکرو کے نا کرا میں تو خیال نہ کر جہاں نان شری پر متار ہے ترین سب کے جا پال فرمند جمتی روٹی دے ہے کرار آئی جمان روٹی پا گلی کھتی ہےڑیا نہ کھا